الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغذل ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله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 ومن يعص الله ورسوله فقض ضلما غوام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميز مجير اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري فحذل أقدة من لصاني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمز ہی ونفتے ہی ونفت ہے جسم اللہ الرحمٰن الرحیم یابا کم البی خالم ومنگ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت اس کا خالق ہونا ہے اور اس کا رازق ہونا ہے وہ پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کا راض ہے اپنے مقدس کلام کا اپنی مقدس کتاب کا اس نے آغاز اسی صفت کے ذکر سے فرمایا ہے الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اسی صفت کے تذکرے سے قرآن پاک کا اختتام بھی فرمایا العود رب الناس کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی اس ذات کی جو تمام لوگوں کو پالنے والی ہے اللہ رب العزت خالقِ کل ہے اور رازقِ کے کل ہے الال رحب الخلق اور امر پوری کائنات کی خلق اللہ کی طرف سے ہے اور پوری کائنات پر امر تصرف اور قبضہ بھی اللہ رب العزت کا ہے اللہ رب العزت تمام جہانوں کو پالنے والا ہے روزی دینے والا ہے اور یہ خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ان خزانوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں حدیث پکسی ہے رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب نہ لو ان ابا رکوں بآخر کم ب انسکوں بہ جنکوں کانوسی سعید الاحدن تم مسالو اے آدم کے بیٹو اگر تم سب اور سارے کے سارے جن جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور جو آج موجود ہیں وہ بھی سب کے سب اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے انسانوں نے جنہوں نے وہ بھی آج ہی پیدا ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں ثم مسالوں اور پھر سب یک آواز مجھ سے سوال کریں طلب کریں جو چاہیں جو جی میں آئے سم کھولنا واحد سالہ درخو اور پھر میں ہر شخص کو ہر انسان کو ہر جن کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دو جو مانگے وہ عطا کر دو لما ناپس ادا نے کما ہندی اماجن کو سلم مد المخیت خلط البہ میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی ما کو سلمیت من الما جو کمی ایک سوئی کسے سمندر میں ڈبویا جائے اور پھر نکال لیا جائے وہ سوئی اس سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی اتنی کمی بھی نہیں آئے گی یہ اللہ رب الزت کے خزانے ہیں اس کی رزق کی وسعت ہے اس کا فرمان ہے تمام الارض الا اللہ, اللہ رستوہار کہ اس زمین پر چلنے والی کوئی بھی چیز انسان ہو پرندے ہوں درندے ہوں چرندے ہوں جن ہوں ان سب کی روزی اللہ کے دن ہیں اور اللہ سب کو ادا فرماتا ہے اگر کسی کو نہیں ملتی تو اس میں اس خالق اور مالک کی حکمتیں ہیں اور روزی کی کمی یا تنگی یا محرومی میں انسان کے اپنے کردار اس کے اپنی حرکتوں اور کرتوتوں کا عمل دخل بھی ہوتا ہے مسن احمد میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان یوحم اور الرزق و سیب کچھ لوگ رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں اپنے گناہوں کی بنا پر عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ انسان گناہوں کی بنا پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور توبہ کے بنا پر رزق سے مالا مال کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی صفت خالقیت اور صفت رازقیت کے تذکرے سے قرآن و حدیث پڑے پڑے ہیں انتہائی افسوس سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا جمہوری نظام جس کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے اور یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بڑے دانہ اور بینا پالیسیاں بناتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے قوم خوب ترقی کر رہی ہے ایک پالیسی یہ بھی زیر غور ہے کہ دو سے زائد بچوں پر ٹیکس لگا دیا جائے خالق کے کائنات کے نظام میں قخل اندازی اس کی خالقیت اور رادقیت میں تانہ زنی ویا یہ خود رب العالمین بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کائنات کو پالنا ان کی ذمہ داری ہے اس کے بنا پر اس قسم کے قوانین زیر غور ہیں اور اسمبلیوں میں یہ سزائے باب گشت گونج رہی ہے یہ لوگ اپنے آپ کو جتنا بھی مدبر سمجھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سوچ انتہائی کھٹیا اور یہ لوگ طرف کھائے جانے کے قابل ہیں اللہ رب العزت کے نظام میں دخل اندازی کی عظیم معصیت کا ارتقاب کر رہے ہیں کبھی یہ نعرہ سنائی دیتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان اور آج دو سے زائد بچوں پر ٹیکس عائد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں اسلام کی فکر کے خلاف ہیں اسلام کے نظام کے خلاف ہیں نکاح جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے اس کے بہت سے مقاصد ہیں کفت پاکدانی اور ساتھ ساتھ کفرت اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تزبج البدود اللود کا انی مقاصر عموما میام ہے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور خوب اولاد پیدا کرنے والی ہوں کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی تعداد کے ساتھ فقیہ انبیاء سے فخر کروں گا میری امت کی تعداد قیامت کے دن بڑی ہوگی اور یہ بات میرے لیے فخر کا ذریعہ ہوگی اس لیے تم شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو خوب محبت کرنے والی ہوں عزیز ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اسے جب بھی دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اس کی نگاہوں کو خوش کر کے لوٹائے اور ایسی اور سے جو اولاد پیدا کرنے والی ہوں شریعت میں چار چار نگاہوں کی ترغیب دی ہے اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کثرت اولاد رسول اکرم صلی وسلم بعد وق صحابہ کو دعا دیا کرتے تھے کثرت مال کی اور کثرت اولاد کی انس نے اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی عمر سامنے دعا دی تھی. اللہم اکثر مالہو ولدہو. یا اللہ مکثر مال ہوں والدہ میرے صحابی انس بن مالک کے مال اور اس کی اولاد میں برکت تھا فرما اور اس کو کثیر اولاد دے دے کثیر مال دے دے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تھی انس بن مالک اللہ عنہ بہت ہی مالدار بھی تھے اور بہت ہی صاحب اولاد بھی اتنی اولاد تھی کہ انہیں ان کے نام تک یاد نہ رہتے پھر آگے اولادوں کی اولاد ہو گئی پوتے پڑکوتے انہیں ان کے نام یاد نہ ہوتے تھے اللہ نے اس کو تک برکت دے دی یہ سحمت نہیں بلکہ رحمت ہے اور یہ جو باتیں ہماری پارلیمنٹ کے موختر اراکین کر رہے ہیں بڑے دانا اور بینا نبی اسلام کے ان فرامین کا کیسے سامنا کریں گے کیا جواب دیں گے یہ تو خال کے کائنات کے نظام میں دخل اندازی ہے اور ٹیکس اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی شناخت اور برائی بیان نہیں ہو سکتی جو حاکم اپنی قوم پر ٹیکس لگاتا ہے وہ سب سے بڑا جابر اور ظالم ہے اور جس حاکم اس قدر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی پانی پر بجلی پر ہر چیز پر اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکا اب وہ بچوں پر ٹیکس عائد کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے شریعت کے نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹیکس کا نظام اور ٹیکس عائد کرنا یہ زنا سے بڑا گنا ہے مائن اسلم ردی الحمد سے اس غلطی کا ارتقاب ہو گیا تھا اور وہ پیغمبل اسلام کے پاس آئے اور کہا تو یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی جائے. مجھ سے سنا کا ارتکاب ہو گیا ہے قصہ طویل ہے اس پر رجم کی حد آئن کی گئی اور وہ پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہو گیا اور پیغمبل اسلام نے فرمایا لاب صاحب مک سن لبا سے ماحذ ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو اپنی عوام پر ٹیکس لگاتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے اس کا معنی یہ ہے کہ ٹیکس سنا سے بڑا گنا ہے اور زنا کی سزا دنیا میں کیا ہے رجن پتھر مار مار کے ختم کرتا اور آگ میں میں کیا ہے سانی مردوں اور عورتوں کو عزت ایک تندور میں ڈال دے گا جس کا پیٹ بڑا وسیع ہے اور منہ چھوٹا ہے رہنا کر کے اور ان کی شرمگاہوں کو جھلسایا جائے گا اور ان کی چیخوں پکار جاری رہے گی اور یہ عذاب قیامت تک قائم رہے گا اس تندور سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن منہ اس قدر تنگ ہوگا کہ اس میں گھٹ جائیں گے اور ان کو واپس آنا پڑے گا اور یہ عذاب برزخ کا قیامت تک قائم رہے گا اور جون جون سفر آگے بڑھے گا تو, تو عذاب کی شدت میں اضافہ ہوگا تو پھر جب ذنا کی یہ سزا ہے تو ایک ٹیکس فور حاکم کی سزا کیا ہوگی اور ٹیکس بھی پیدا ہونے والے بچوں کر جو کہ اللہ رب العزت کے نظام میں دخل اندازی شریعت کے مقاصد نکاح سے انحراف اور کہمبر احلام کی حدیث سے کھلا کھلا بغاوت ہے ان حکام کے پاس مہلت ہو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ رزق کی تنگی اور وسائل کی قلت اس کے اسباط جو شریعت نے بیان کی ان پر غور کرو شرک سب سے بڑی لہوست ہے اس پر غور کیجیے دارا بابا ماتریت کانت آنت مطمئن یہ عیحا رزف اور رقد بالکل مکان اللہ تعالی نے اقتصادی اعتبار سے عروج و او زوال کی داستان بیان کی ایک بستی جس کو دو نعمتیں حاصل تھیں ایک, ایک مطمئن تھے اقتصادی اعتبار سے اور دوسری آمین دوسرا رزقی فراوانی یا تھی یعنی من بالکل مکان ان کی روزی ہر مقام سے آ رہی تھی جو بھی قدرت کے رسائل رزق تھے ان سے وہ مالا مال تھے اور ہر طرح کی روزی ان کو حاصل تھی میسر تھی اور وہ قوم مطمئن تھی خوشحال تھی سکون تھی اس قوم میں امن تھا اور مضبوط معیشت تھی یک لفظ انہوں نے ایک انحراف اختیار کر لیا اور وہ تھا فقافرت بن رحمد اللہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شکری اللہ نے برعزت کی نعمتوں کی ناشکری اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام منسوخ کر دیا جائے ہر نعمت کا خالق پر مارک اللہ ہے اور آپ کہیں کہ فلاں دیتا ہے اس قوم کے تافے بن گئے فلاں گنج بخش ہے اور فلاں مشکل کشا ہے فلاں حاجت روا ہے جب اس ناشکری کا مرض اس قوم میں پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو دو لباس پہنا دیے اور دو چادریں اڑا دی ایک بھوک دوسرا خوف اللہ نے اس قوم کے امن کو چھین لیا اور بدنیاں عطا فرما دی قتل و بارت گری ڈاکے چوریاں عزتوں کی پامالی اور پھر ساتھ ساتھ معیشت کی تنگی فقر اللہ نے اس قوم پر مسلط کر دی ہے تو پارلیمنٹ کے زیرک اور دانا ارکان بجائے اس کے کہ قوم کے بچوں پر ٹیکس لگایا جائے اس نقطے پر غور کرو یہاں کیوں نہیں سوچا یہ قرآن کی دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم علاق پریش علاق ہند اگر شطا و شعب کوئی تم رب حاضر بھائی اللہ کی من منجور وہ امن من خوف اس گھر کے رب کی عبادت کرو ریت اللہ اللہ کا گھر اس کے رب کی عبادت کرو تو خالص اپنا لو اس کو سمجھو اس کے اختیار کر پھر کیا ہوگا اب ام منجور اللہ رحمن عزت تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا بھوکا نہیں مارے گا تمہیں کھانا دے گا مضبوط معیشت دے گا اقتصادیات کو مستحکم کر دے گا تم کو مالا مال کر دے گا تو امن من خوف تمہارا خوف دور کر دے گا تم کو امن دے گا اس طرح اور کیجیے ہماری معیشت کی زبوں حالی کے اسباب وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے جو پیغمبر اسلام کے حلیف ہیں مجبور رسود اللہ عمل کا فرمان ہے وما حکم البیر اما حمض اللہ اللہ, اللہ فشافیم الفر جو قوم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتی ہے اللہ اس قوم کو فقیر کر دیتا ہے اس قوم میں فقر پھیل جاتا ہے تندرستی پھیل جاتی ہے یہ نہوس تو اوپر سے آ رہی جس قوم کے حاکم جس قوم کی عدالتوں میں کتاب و سنت کا نفاذ نہ ہو اللہ اس قوم کو فقیر کر دیتا ہے دست کر دیتا ہے یہ شریعت کی پکار یہ وہی عرای کا نور ہے اس پر سوچئے جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ شریعت سے بغاوت ہے اور یہ مزید اس قوم کو ضلعت اور نحوسن کے گڑھے میں پھینک دیں گے مسود اللہ اعظم کی حدیث ہے دو تحت روم ہے وہ جو ہے نا ضلع وہ سوارو عامن خالف امر شبا تو مجھے اللہ نے قیامت سے قبل تلوار دے کر توحید کا علم اور تلوار کہ میں اس دعوت و جہاد کے ذریعے اس توحید کو قائم کروں اور اللہ نے میری امت کا پاکیدہ رزق تلوار کے سائے کے نیچے رکھا ہے جہاد جاری ہو اور غرائم کی شکل میں مال آئے یہ میری امت کا پاکیدہ رزق ہے اور جو ریلت وہ سفار وال اور جو قوم میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گی یا جو, جو شخص میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس پر ہمیشہ کی ذلت قائم کر دی جائے گی حقارت وہ قوم حقیر ہوگی زریل ہوگی اور روز سو وہ قعر مزلت میں گرتی جائے گی وہ قوم برباد ہو جائے گی جو میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے میں تشبہ میں قوم نفو امن ہوں اور جو شخص کسی بھی قوم کا تشب و اختیار کرنا ہے مشابہت انہی میں سے یہودیوں کی کرے گا وہ یہودی عیسائیوں کی کرے گا عیسائی ہندو سطافت کی کرے گا وہ ہندو ہے انہی میں سے اس کا شمار انہی میں ہوگا اور قیامت کے دن کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا المر عمامہ حبا انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کر دم علیہ السلام کا فرمان جو شخص یا قوم میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے اس پر ہمیشہ کی ذلت قائم ہے اس پر عمل کی جائے اللہ رب العزت کے سارے عوامر کی اور پیغمبر اسلام کی سنتوں کی تنفیز اور تکمیل کر دی گئی جو بچے باقی بچے تک ٹیکس آائد کرنے کے لیے یہ محرومیوں کی داستان ہے اگر زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث آپ پڑھیں بار بار سورج نے کی عمر کی روایت سے اس میں کیا پیغام رسول اللہ وسلم نے دیا کہ پانچ معصیتیں کسی قوم میں عام ہو جائیں تو اللہ دنیا میں پانچ اس قوم کو عذاب دیتا ہے پانچ معصیتوں کی سزائیں کیا ممکن تو ملیں گی لیکن دنیا میں بھی اس کی عقوبت و سزا اس قوم کو حاصل ہوگی یہ باتیں قابل ہے وہ پانچ گناہ کیا ہے پر کے مہا بھارت میں خواہش ہے کی بیا کسی قوم میں سنا عام ہو جائے ہتھیلے لو پیا الگ اعلان یہ وقت پارلیمنٹ کی ارکان غور کریں گے ان کے میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دھڑادڑ ٹی وی کے چینل پروانچر کبھی دیکھنے کی زحمت کی کتنی اڑیانیت ہے کتنی فحاشی ہے ہماری یہ رسائل مجلات اخباریں کس قسم کی تصاویر شائع کرتی ہیں سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے تو پھر یہ کھلے عام زنا کے اڈے قائم ہیں گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ دکھائی نہیں دے رہا ہمارا کہ کس قوم میں زنا عام ہو جائے اللہ اس قوم میں ایسی امراض پیدا کر دیتا ہے ایسی بیماریاں جو بزرگوں میں نہیں تھی ان کے نام تک نہیں تھے ان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا ناقابل ہلاک بیماریاں اور انتہائی غلیز قسم کی بیماریاں کندی قسم کی بیماریاں جن کے نام لینا بھی اپنی زبان کو ناپا کرنے کے مترادف ہے وہ اللہ اس قوم کو مسلط کر دے گا اس قوم پر عائد کر دے ابھی اس طرف غور کیا کھلم کھلی خانے کے کائنات کی نافرمانی اور یہ معصیت بنا روک لو اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کی اجازت سے ہو رہا ہے ورنہ ٹی وی چینل کون کھول سکتا ہے یہ دکھائی نہیں دے رہے یہ مخصیت اور اس کی سزا اور اس کا وبان کتنا ہے اور وہ امراض بھی موجود ہے نہ پابڑے ایسی ایسی بیماریاں جو آج سے چند سال قبل تھی ہی نہیں ان کو وجود ہی نہیں تھا دوسری ماسیت وہ ماں نہ قصل قیلہ بل میدان اللہ اخذ رسے نہیں وشدت المعون و جور سلطان علیہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ناپ تول میں کمی جس کی ایک صورت ملاوٹ ہے. جو قوم یہ کمی کرے گی اس قوم پر تین وغار ایک تہ سالے تہ سالے جس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہم پر مسلط ہیں اور دوسرا شدت المعون محنت بہت ہوگی برکت نہیں ہوگی محنتیں کر کر کے لوگ پسینے بہا دیں گے راتوں کو جاگ رہے ہیں دنوں کو جاگ رہے ہیں لیکن برکت بھی ہوگی نقصان ہوگا اور تیسرا وہ چور سلطان علی اللہ ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ظالم ہوں گے حاکموں کا ظلم ان کا جبر ان کا استقدال ان کی خوفناک پاریسیاں ان کی حیبتناک روش اللہ اس قوم پر مسلط کر دے گا اور یہ ماپ جو چیک کرنا کس کی ڈیوٹی رسول اللہ سن باق بازار کا سروے کیا کرتے تھے اور ایک موقع پر آپ کو غلے کا ڈھیر دکھائی دیا کچھ شخص گزرا آپ نے غلے کے نیچے اپنا ہاتھ داخل کیا تو وہ گیلا تھا اوپر خوش پر نیچے گیلہ تھا رما کہ من مشہور فرے گی جو ہمیں دھوکہ دیتے اس طریقے سے وہ ہم میں سے نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے سودے میں عائد ہو تو وہ بیان کرے برکت اللہ کی طرف سے ہے صاحبہ نام یا رسول اللہ, اللہ سخ آپ بازاروں کے ریٹ مقرر کر دیجئے اشیاء کی تین پہ خود متعین کر دیجئے فرمایا کہ یہ کام اللہ کا ہے یہ میرا کام نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس جاؤں اور کسی پر میرا کوئی ظلم ہو اللہ کے بے کے خوف کا آلم آپ اور یہاں جو قیمتوں کا عالم ہے اس پر آپ غور کر لیجئے یہ چیز ہے جو قوموں کے جن خوبصورت ہے اس پر غور کرنا چاہیے جس قوم کے ماپ دول میں کمی ہوگی اور حکومت اس پر تو توجہ نہ دے اور ملاوٹ کا بازار گرم ہوگا اور حکومت قدم اس پر توجہ نہ دے تو اللہ یہ تین ہزار اس, اس قوم کو دے گا ایک تہصادی کا دورے دورہ اور دوسرا ظالم حاکم اور تیسرا محنت کی بہتاد ہوگی لیکن برکت میں کمی ہوگی یہ گناہ قوم شعائد میں تھا اللہ نے قوم شعائد کو تین ہزار دیے تین ہزار بڑے خوفناک نا آخر زمین پر زلزلہ آئے زلزلے کے چٹ کے آج زلزلے نہیں آ رہے اور زلزلے کا خوف مستقل مسلط ہے ہم پر قائم لیکن توبر انعامت نہیں مزید خالق کے کائنات کے قوانین سے بغاوت ہے اس قوم کو زلزلے نے پکڑا دوسرا ایک ایسی چیخ خدا نے کی کہ ان کے پھٹ گئے اور تیسرا اسی و اللہ دائرہ نے ایک بادل بھیجا وہ قوم طے سی کا شکار تھی بابل کو دیکھ کر خوش ہو گئی کہ نہائیں گے سیراب ہو جائیں گے مرد عورتیں بچے مویشی اس بادل نیچے جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے اور بجائے بارش کے آگ کے انگارے بھر سے اور اس قوم کو جھلسا کر فراغ کر دیا گیا معاف دور کا بھی اللہ رب العزت نے اس امت سے اجتماعی عذاب کو اٹھا لیا ہے اجتماعی عذاب کو اللہ نے اٹھا لیا لیکن انفرادی عذاب تو آ سکتے ہیں اگر پوری قوم برباد نہیں ہو سکتی اللہ کا نظام تو کچھ علاقے کچھ حصے کچھ افراد تو برباد ہو سکتے ہیں اور یہ عبرت کے دروس ہیں اس پر کوئی نہیں دور کرتا اور تیسری بات غلم یمن زکاتم ون قطر بہائ لمب اور جو قوم زکات کا نظام قائم نہیں کر پاتے لوگ زکاط دیتے نہیں اور گورنمنٹ زکوٰۃ پر نگرانی نہیں کرتے زکاط ایک اجتماعی ہے نماز کی طرح اور حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم سے زکات لے اور یہ زکاط ہی ہر طرح کی خیر و برکت کی ضمانت ہے ٹیکس کا نظام ایک نفوست ہے اور زکاط ایک برکت ہے اگر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوگا ٹیکسوں کی محتاج ہوگی وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی مونے اڑتا تھا اللہ تعالیٰ اس قوم پر بارش نہیں برسائے گا اور بارش اگر برسے گی تو عذاب بن کر برسے گی خبریں آتی ہیں پھر بارش ہوئی موسلا دھر پچیس افراد مر گئے کسی کو کرنٹ لگی اور کسی کو کوئی پھسل گیا کوئی گر گیا کہیں چھت گر گئی یعنی بارش تو رحمت کی نشانی لیکن یہاں اگر بارش ہوگی تو وہ بھی سحمت کا باعث بنے گا اللہ رب اس قوم سے بارش کو روک لے گا نوبل بہائیں اگر اس زمین پر چوپائے نہ ہوتے یہ کتے اور خنزیر نہ ہوتے تو اللہ اس قوم کو بارش نہ دیتا بارش اللہ دیتا ہے کتوں کی وجہ سے خندیروں کی وجہ سے انسانوں کو پانی ملتا ہے کتوں کی وجہ سے کدوں کی وجہ سے اور خندیروں کی وجہ سے ورنہ انسان اس قابل نہیں تھا اسی لیے یہ بارشیں عذاب بن کر آتی ہیں بعد سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی کھیتیاں برباد اور شہروں کے شہر برباد اور سیلاب اور قوموں کو برباد کر دیتا ہے اس پر کیوں نہیں غور کرتے توبہ اور ادار کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے شریعت سے برابر اور بہاد آ کیوں کیا آپ کو سودی نظام دکھائی نہیں دیتا یہ بینکاری نظام جو عملہ کے رسول سے اڑانے جنگ ہے اور جس کا سب سے چھوٹا وباد یہ ہے کہ کوئی شرس اپنی ماں سے سنا کر لے چوک پہ کھڑا ہو کے ماں سے نکلا کر لے کتنا بڑا وبال ہے کتنا بڑا وبال سود کے ایک ڈکمے کے بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سود کا ایک ڈکما تینتیس بار کے زنا پر بھاری ہے تینتیس بار کے زنا کا جو وبال ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وبال سود کے ایک ڈکمے کا یہ دکھائی نہیں دیتا صرف گاؤں کے بچے دکھائی دے رہے ہیں. ان پر ٹیکس ہائڈ کرنا چاہیے اللہ کی توحید اور اس کے نیوان ربوبیت میں تخر مہادی شریعت سے بغاوت یہ چیزیں جن پر غور کرنا چاہیے جو قوم ثقافت کی حفاظت نہیں کرتی اور زکات کا نظام قائم نہیں کرتی اللہ اس قوم کو بارش سے روک دیتا ہے اس قوم پر بارشیں نہیں اترتی رحمت کی بارش اللہ کی حضیف ہے نبیر کی حدیث ہے لحت القام ورض خیر اللہ یوم عربی رسوا ہے جو قوم اللہ کی ایک حد قائم کر دے ایک حد کسی ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے کسی ایک زانی کو سنسار کر دے یا کسی ایک زانی کی پشت پر گوڑے مار دے کسی ایک تحمت لگانے والے مرد یا عورت کی پشت پر گوڑے مار دے اللہ اس قوم کو کتنا دیتا ہے جیسے چالیس دن کی رحمت کی بارش اترے پوری زمین پر تو زمین کتنی مارا مار ہوگی اتنا رزق اور جواہر اور موفی اگلے گی چار دن کی رحمت کی بارش اللہ اس قوم کو اس سے زیادہ نواز دے گا یہ چیزیں ہیں پاکستان ہمارا پاکستان کن کن مسائل سے مارا مال نہیں ہے یا سارے مسائل موجود ہیں ماہدن موجود ہے زراعت موجود ہے, ہے پٹرول موجود ہے پانی موجود ہے لیکن برکت کیوں نہیں یہ سب سے بڑی نفوص سب سے بڑی نفوص ایک ہاکم ویانداری کے ساتھ قوم سے زکاط وصول کر دیں اللہ کا نظام ہے اللہ رب العزت اپنے نظام کو سب سے بہتر جانتا ہے اسے علم ہے کہ قوموں کی مقاد ان کی معیشت کا حسن اور اس کا تمام کس چیز پر قائم نظام نکات پر قائم ہے اور ساتھ ساتھ جو حدیث صاحب نے سنی کہ میری امت کا باقیدہ عزت تلوار کے سائے کے نیچے ہے جہاد کا استمرار دعوت کا استمرار اور سکاط کی صحیح تنفیذ جو ہے یہ قوموں کی برکت ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو ہزار ہاتھ ایک شائد کر دو کوئی برکت نہیں کہ سراسر نہوسک اور اس کے بعد اس قسم کے پالیسیاں مزید بگاڑ فساد اور نہوسن کو باعث ہو اور آگے کیا فرمایا چوتھی چیز کیا ہے فرمایا کہ بلم کین کو دوں آحد اللہ کو احد رسول ہی جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے احب کو توڑ دے اللہ اس کے رسول کے احب کو توڑ دے تو اللہ اس قوم کو کیا سزا دے گا اللہ سلط اللہ علیہ مدو کو اللہ اس قوم پر باہر کے دشمنوں کو مسندت کر دے گا باہر کے دشمن پھول پر حملہ آور ہوں گے بلکہ وہاں اپنے اڈے قائم کر کے بیٹھ جائیں گے اس قوم کو ماریں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے اللہ رب الزن کی طرف سے ایک سزا ہے کہ اللہ اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا اور آج دشمن ہم پر مسلط ہے کچھ وہ ہم نے خود دعوت دی اور کچھ اللہ کا قہر بن کے ہم پر ٹوٹ لے کیوں یہ ایک سزا ہے اس قوم کے لیے جس کے حکام اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو توڑ دیتے ہیں اس کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد توحید ہے اللہ کا عہد توحید, توحید کی تنفیذ ہے خانے کے کائنات کا عہد یہ ندان عبادت ہے نماز قائم کرو زکات دو بیت اللہ کا حج کرو اور یہ مختلف احکام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی اللہ اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا اس پر غور کیوں نہیں کیا جاتا یہ دکھائی نہیں دیتی اور پانچویں چیز کیا ہے فرمایا کہ جو قوم جو قوم جس قوم کے حاکم بلتا حکم عمت کتاب اللہ جس قوم کے حکام کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے بلکہ غیروں کے فیصلے غیروں کے دستور اور یہ بغیر نظام جو قوم بھی جس قوم کے حاکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ نہیں کرے گی غائب نہیں کریں گے اللہ اس قوم کو سزا کیا دے گا جاہر اللہ پیسہ ہوں اللہ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا وہ قوم آپس میں لڑے گی مسلمان ہونے کے باوجود ایک قوم ہونے کے باوجود ایک مملکت کے باسی ہونے کے باوجود اللہ اس قوم کے دلوں میں ادارتیں جو ہے وہ بھر دے گا اور وہ آپس میں مہارا ہو جائے گی آپس میں لڑے گی قتل وارت گری ہوگی یہ اس قوم کی سزا ہے تو یہ جرائم بھی موجود ہے ان جرائم کی سارے بھی موجود نبی رقم کی حدیث آج کے اس دور پر کس پر ہو رہی کس پر پوری غور کیا جائے یہ سارے جو کمیشن بیٹھتے ہیں اور یہ سارے جو ارکان باتیں کرتے ہیں اپنی عقل اور اپنی سہانت سے اور سمجھتے ہیں بڑے مطبر ہیں یہ تو پندرہ روزے کی حماقت شریعت سے بغاوت اللہ کا خوف کیجیے اللہ کا خوف کیجیے اللہ سے ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت ہے اور ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بدل دیں ایسی قیادت لائے جو قوم پر ترس پر کھانے والے جس کا تعلق قوم کے ساتھ ایسا ہو جیسا باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے ایک حاکم اور کا ریت کے ساتھ تعلق باپ اور بیٹے والا ہوتا ہے باپ اور بیٹے والے جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی قوم کی آسانیاں پیدا کر یہاں یہ نظام موجود ہے مشکل سے مشکل حالان مشکل سے مشکل نظام اور کوئی کام رشوت سے ہانی نہیں ہو ہمیں بعض ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے یہ خون کے آنسو لا دینے والے راشن کرنے درجے کے اور پھر ایسی ایسی رشوتیں کیوں, کسی کے مخدور میں نہیں اللہ ان کے اگ و عیان کو برباد کر دے یہ سالم اور جابر لو انہیں درس نہیں آتا رشوتوں کے بازار گرم یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کون کے بچوں پر ٹیکس قائم کر دے یہ بچے یہ اولاد جو باہر سے برکت جن کو شریعت نے برکت کہا اور پیغمبر اسلام کی دعائیں اور پیغمبر اسلام کا یہ فرمان کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب بچے پیدا کرنے والے ہو۔ میں پیامہ بین سارے انبیاء کے بیچ اپنی امت کے ساتھ فخر کروں گا کر کثرت تعداد کے بنا اور یہ اس تعداد کے آگے بند باندھنے والے ایسی بالت کیا تھا نما کہ یہ بغاوت ہے اللہ کے دین سے اور اللہ کی شریعت سے تو پھر یہ قوم کیوں نہ ان اجتماعی آفات کی مصاحب ہو اور یہ ہم پر ٹوٹ رہی ہے آہستہ آہستہ آہ بڑھ رہی تو اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کریں کا راستہ اختیار کریں توبہ کا راستہ اختیار کریں اتحادی اصلاح کریں اور یہ وقت ایسا جیسا گزشتہ جمع بات ہوئی تھی کہ کا کبھی خاصت نفس کر کم از کم اپنے اہل کی اصلاح کریں اور ہر شخص اگر اپنے اہل کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ایک تحریک اصلاح کی جو نیچے سے پھوٹے گی اوپر تک جائے گی اچھا کیونکہ اوپر کا نظام انتہائی افسوسناک بن چکا ہے اور بات بھی کیا ہے جمہوریت کے راستے سے کبھی خیر نہیں ملے گی جمہوریت کا راستہ شر کا راستہ ہے اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ ان لا لڑیاتی شر کہ خیر کبھی شر کے ذریعے نہیں آ سکتی خیر کے سفائی شر کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو نظام باطل ہے جو نظام اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے جو, جو نظام شریعت کے خلاف ہے جو نظام یہود خود السارہ کا ہے نظام اگر ہمیں حاصل ہوگا تو اس نظام سے کبھی برکت حاصل نہیں ہوگی خیر نہیں ملے گی تو یہ نظام اشاسن ہی باطل ہے تو پھر یہ قوم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی تو ان حالات میں ضروری ہے ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح کریں اپنے ہم اور کی اصلاح کریں یہاں سے اگر اصلاح کا نظام شروع ہوگا تو اوپر تک یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور پھر ایک آئے گا گلط عرب عزت دوبارہ اپنے دین کو قائم کرے گا اس کا یہ فرمان ہے کہ یا منڈر سطح میں اتنا دینی قوم اے ایمان سب کے سب اس دین سے مرتد ہو جاؤ اور میرے باغی بن جاؤ مجرم بن جاؤ اور تالی بن جاؤ تغیانی اور سرکشی پر قائم ہو جاؤ تو میں پھر بھی اسلام کو قائم کرنے پر تاجر اسلام قائم کروں گا اس کا طریقہ سن لو قوم کے ذریعے جس قوم کی نشانی یہ ہوگی حرامت یہ ہوگی کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی انقلاب کا راستہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے اور اللہ کی محبت کا راستہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا راستہ ہے فرما کے اللہ الک تم تو اے علما کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے میری اتباع یعنی اسلام کی سنت کے ساتھ تمسط اللہ کے دلمبر کی حدیثوں سے پیار عہد الحدیث ہونا جن کا منہ صرف اتوائے سو جن کا کوئی قائد نہیں کوئی امام نہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی لیڈر نہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی مدار نہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے اللہ کے دے نمبر کی سنت اللہ کے دے نمبر کا فرمان ہر فیاض ہے اور پتھر پر لکیر ہے وہ قوم دین کی نشرت کا اور انقلاب کا کام کر سکتی ہے اللہ اس قوم سے کام تو اس اصلاح کے راستے کی طرف آئیے ذاتی توبہ کریں اللہ کی جتنا اختیار کریں اپنے گھر کی اصلاح کریں یہ اصلاح کا نظام اس طرح پھیلے اور قائم و ظاہم ہو اللہ پاک توفیق ادا فرما دے اللہ ہمارے حکام کو رخص و ہدایت ادا فرما دے اللہ رزت اس ملک میں توفید اور سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق ادا فرما دے اور کتاب و سنت کو قائم کرنے کی تو ہی لطف ربو اکولہ یہ لکھا ہے کہ ایک بات مشہور ہے کہ نبیر اسلام ضرور پھیلے تو فرشتے نبیر اسلام پہنچا دیتے ہیں جبکہ نبیر اسلام کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑے تو آپ خود اس کو سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں یہ بات مشہور تو ہے اور اس میں ایک حدیث بھی ہے لیکن یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے حدیث کے الفاظ ہیں من علیہ نہ یہ ابلق تو ہوں منسلح اللہ قبر کہ جو ضرورت دور سے پڑے گا مجھ تک پہنچا دیا جائے گا اور جو میری قبر پڑا جائے گا اسے میں خود سن لوں گا اس حدیث کی سمجھ میں صدی صدیق ایک راوی ہے جو کہ قبضات تھا جھوٹا تھا اور اس قسم کے راوی جب کی صنعت میں ہوں تو وہ حدیث مختلف اور موضوع اور مخلوب اور من گھڑت ہوتی ہے اور اس قسم کی احادیث مسائل ثابت نہیں ہوتے چلے کہ کے عقیدے کی بات ثابت ہو پھر یہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہے اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے کہ میری امت کا کوئی شخص میرے درود بڑھے گا تو اللہ کے فرشتے پھیلے ہیں پوری زمین میں اور وہ درود مجھ پر پیش کرتے ہیں اں بھی پڑے مدینے میں پڑے روزے کے پاس پڑے دور سے پڑے حسن نبی نے ایک شخص کو دیکھا ربی رسان خبر کو بیٹھا ہے اور درود پڑ رہا ہے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا کہ درود پڑ آپ چلے گئے کچھ دیر بعد لوٹے پھر وہ وہیں بیٹھا ہوا تشاع تک یہیں بیٹھے ہو اس نے کہا کہ جی ہاں میں اندرو سے آیا ہوں میری مغرب کے سرزمین سے اور یہاں اتنی دور سے پہنچا ہوں سوچ رہا ہوں وقت یہی گزار دوں آپ کے روزے پر پڑھ پڑھ, پڑھ پڑھ کر انہوں نے فرمایا کہ تمہارا درود پڑھنا قبر پر بیٹھ کر اور تمہارا درود پڑھنا اندرس میں اپنے گھر بیٹھ کر دونوں برابر یوروپ میں تمہارا گھر ہے وہاں بیٹھ کے پڑھو یا قبر پر کھڑے ہو کر پڑھ دونوں برابر ہیں دونوں میں فرق نہیں دونوں اللہ کے پر تک پہنچائے جاتے ایک حدیث ماجہ میں ہے نبیلاسلام کو فرمانا ہے کہ جو میری امت کا فرد مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ میری روح کو لوٹائے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا اس کی کیفیت معلوم حدیث صحیح ہے حسن درجے کی اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے روح کے لوٹائے جانے کا معنی ہے کب زندہ نہیں ہے اگر زندہ ہوتے تو روح لوٹائے جانے کا کیا معنی ہے اب روح کب لوٹائی جاتی ہے اور سلام پہنچانے کی کیفیت کیا ہے اور جواب دینے کی کیفیت کیا ہے ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں ہوئی اور اس قسم کی باتوں سے استلال جائز نہیں ہے جو حدیث میں وارد ہے اس کو ایمان لائیں اسی حد تک اس سے کم یا زیادہ یہ وہ بغاوت ہے جو ہم خود اپنا لیتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب مریضوں کو شفا کامل نظا کروا دیں بہت سے ساتھی بزرگ بیمار ہیں دعا کریں کہ اللہ سب کو صحت کام کروا دیں